اپنا ہی کرشمہ ہے فسو ہے یوں ہے اس کا اپنا ہی کرشمہ ہے فسوں ہے یوں ہے یوں تو کہنے کو سبھی کہتے ہیں یوں ہے یوں Collapse. اس کا اپنا ہی کرشمہ ہے فسوں ہے یوں ہے یوں تو کہنے کو سبھی کہتے ہیں یوں ہے یوں ہے جیسے کوئی در دل پر ہو ستادہ کب سے جیسے کوئی در دل پر ہو ستادہ کب سے ایک سایہ ندروں ہے نبروں ہے یوں ہے ایک سایہ ندروں ہے جیسے کوئی در دل پر ہو ستادہ کب سے ایک سایہ ندروں ہے نبروں ہے یوں تم نے دیکھی ہی نہیں دشت وفا کی تصویر تم نے دیکھی ہی نہیں دشت وفا کی تصویر نو کے ہر خار پہ قطر خون ہے یوں ہے نے دیکھی ہی نہیں تم نے دیکھی ہی نہیں دشت وفا کی تصویر نو کے ہر خار پہ قطر تم محبت میں کہاں و زیان لے آئے تم محبت میں کہاں سود و زیان لے آئے عشق کا نام خرد ہے نہ جنو ہے یوں ہے تم محبت میں کہاں سود و زیان لے آئے عشق کا نام خرد ہے نہ جنو ہے یوں ہے اب تم آئے ہو میری جان تماشا کرنے اب تم آئے ہو میری جان تماشا کرنے اب تو دریا میں تلا تم نہ سکوں ہے یوں ہے اب تم آئے ہو میری جان تماشا کرنے ہاں اب تو دریا میں تلا تم ہے یوں ہے نہ تجھ کو خبر کیا کہ محبت کیا ہے نہ تجھ کو خبر کیا کہ محبت کیا ہے روز آ جاتا ہے سمجھاتا ہے یوں ہے یوں ہے نہ صحا کو خبر کیا کہ محبت کیا ہے روز آ جاتا, روز آ جاتا, روز آ جاتا, جاتا ہے یوں ہے نہ صحا تج کو خبر کیا کہ محبت باو، باو، کیا ہے روزہ جاتا ہے سمجھاتا ہے یوں ہے یوں ہے شاعری تازہ زمانوں کا میں شاعری تازہ زمانوں کی ہے میں مار فراز شاعری تازہ زمانوں کی ہے میں مار فراز یہ بھی ایک سلسلہ کنف یقوں ہے یوں یہ بھی جو اس کا اپنا ہی کرشمہ ہے فسوں ہے یوں ہے یوں تو کہنے کو سبھی کہتے ہیں